اصل الرحمۃ الحمۃ اللہ وحمۃ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نما واٹسپ گروپ تمام اور ایپ گروپ موجود تمام برآ درس کو سمجھنے سلام عاز کرتے ہیں ہمارے سلسلہ کتاب دعوی شریم میں سے درخت نمبر بیالیس کے مبارک عن تک پہنچا رہا اور اس میں دعا میں جو ہے ہم نیت کے بعد جو دعا جاتی ہے فرض نمازوں میں نیت کر, نیت کر کے نیت کر کے تقریب احرام پڑھنے کے بعد علم سلہ شروع کرنے سے پہلے جس شاید ایک دعا پڑھی جاتی ہے اسے دعا استفتاح بھی کہتے ہیں ہاں جی اور دعا اور اسے اگر ان نواجہتوں کی صورت میں پڑھیں جس دعا استفتاح لکھا ہے اور اگر صبح نہ اللہ پڑھیں تو اس کو دعا اس کو بھی کہتے ہیں اور اس کو بھی استفتاح کہہ سکتے ہیں نماز کے ابتداء کے معنی میں اللہ سے استفتا کے معنیٰ اللہ سے فتح ہو کامیابی کے معنی میں اور اللہ تعالیٰ سے رحمتوں کے دروازے کھولنے کی دعا کے معنی میں ہے جی استفتہ تو تقبیر تو ہم نیت کرنے کے بعد یہاں ایک چیز جو خاص پر ذہن میں رکھے ہیں زین نیت جو ہی فتح ان سو کے نماز کا لے اللہ کو اپنی توجہ کو اللہ کی طرف مفضل کر کے نماز کے لے جا نماز سے قبل روحو کے کھڑے ہونے کے بعد مثلاً صبح سرخ نماز پڑھنا ہے تو ہم نے نیت کر لیا پورا اللہ کی طرف دل دلد ما پوری توجہ ہونے کے بعد مثلاً وسلی فرض صبح ادا علیہ وجوبِ قربتا پڑھنے کے بعد فوراََ اللہ اکبر پڑھنا ہے تو ہاں جی فکر العمام شاہ نے فرمایا تقبیر الاحرام اور نیت کے درمیان میں کوئی فاصلہ وقفہ نہیں ہونی چاہیے ہاں جی جوں ہی تقبیر نیت پورا ہو گیا فوراً توجہ اللہ کی طرف موضول اور رکھ کے پوری توجہ اور خضور کلب کے ساتھ اللہ اکبر پڑھیں اور اس علاوہ کے ساتھ ہاتھوں کو کان دونوں کانوں کانوں اور کاندھے کے سد میں اٹھا کر جو ہے اللہ اکبر پڑھ کر پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیں یہ تقبیر احرام ہے تقبیر احرام پڑھنے کے بعد پھر دعا استفتہ یعنی جہتو یا سفانا کا جو دعا پڑھ لیتے ہیں البتہ شاہ سے فک اللہ حافظ فرمایا ہے یہ دعا ان تو یا دعا صفتہ نیت کرنے سے پہلے بھی اگر کوئی پڑھ لے تو غلط نہیں ہے لیکن افضل اور بہتر طریقہ اور وہ طریقہ جو رسول اللہ نے خود انجام دیا فکم اشا سے فرماتے ہیں خود انجام دیا وہ نیت کر کے طرح تحرام پڑھنے کے بات ہے اس لیے ہماری اس دعوت میں بھی دعال القاعدہ کی کتابوں میں بھی حجی بچت اور شک اللہ حمن نبی شاہ سید نیت کر کے تبیر احرام پڑھنے کے بعد اس دعا استح کو پڑھنے کا حکم دیا پھر دو طرح کے دعا ایک سبحان کا اللہمہ وہ پڑھیں تو بھی صحیح ہے اور ایک ان وجہ تو پڑھیں یہ بھی صحیح پھر شاہ فرماتے ہیں شک اللہ حمن شاہ فرماتے ہیں قدرت رہنے والے آپ فرماتے ہیں قدرت رہنے والے تنبیر احرام کے بعد چپکے سے اس دعا کو پڑھیں ان وجہ تو پڑھیں تو ادھر قدرت رہنے سے مراد جسمانی طور پر طاقتور شخص مراد نہیں یہاں قدرت رہنے والے سے مراد روحانی طور پر معنوی طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے توحید و تو اخلاص کے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے لوگ جو ہے ان وہ مراتے وہ ہیں یہاں پر ہاں جی لو ایک عالم ربانی اور اللہ تعالی اس دعا کے اندر جو کچھ بولا جاتا ہے کہا جاتا ہے اس میں سے جس طرح زبان سے بولتے ہیں عملی زندگی میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ ظہور ہو عمل زندگی پر بھی اس دعا کا کچھ نہ کچھ ظہور ہو ہاں تو وہ لوگ جو ہیں چونکہ اس دعا میں پوری کے پورے توجہ اللہ طرف ہے اس میں توحید کا اور اخلاص کا اور بہت بڑا جو ہے اس میں بندہ اپنی ساری کام اللہ کے سوالے کر رہے ہیں हा? اور اس میں جو ہے میں مے کا لفظ جو ہے آٹھ نو دفعہ ذکر ہو گیا ہے جب فرماتے ہیں میں اللہ کی طرف رخ کروں گا بولے میری موت میری زندگی میرے جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے جب فرماتے ہیں تو عملی زندگی میں بھی دیکھ لیں وہ کہاں تک اللہ کے راہ میں اپنی جینا مرنا اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں کہ میری نماز میری تمام عبادتیں اللہ کے لیے تو اس میں کہاں تک اس کے اندر خلوصیت پائی جاتی ہے اگر سچ میں سے وہ خلوصیت پائی جاتی ہے پھر تو اس دعا کا پڑھنا اس کے لیے اس, کے لئے اس کے میں سچائی ہوگا لیکن اگر دعا کچھ ہے عملی زندگی کچھ اور ہے تو ہاں اس لیے تو مناسب نہیں ہوگا مگر یہ کہ ہم اس امید سے پڑھ لیں کہ ہم اس دعا کو پڑھتے رہیں گے اس کی معنی مفہ کو سمجھ کر پڑھیں گے تو کم از کم اللہ تعالیٰ کے معنی معفوم کی گہرائی کو پہنچنے کے بعد بندے کے اندر خوش احساس پیدا ہوگا کہ عالم میں جو یہ دعا جو کر رہا ہوں اس کے اندر جو کچھ اللہ سے میں اللہ کے میں ہنج جی لبے سہن ہوں جو باتیں میں کر رہا ہوں اس میں یہ سیکھا کہ میرے اندر حقیقت کتنی ہے اس دعا کے حوالے سے یہ دعا دعا کے معنی مفہ میرے اندر کتنا پایا جاتا ہے ہاں اس حقیقت کو وہ در کرنے کی کوشش کریں گے ایسا ایسا وہ جو اس دعا کے معنی مفہ سے متصف ہونے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو ایک اللہ کے سچا ہاں اور صاحب اخلاص اور خلوص کے مقام پر پہنچنے کے اخلاص کے مقام پر پہنچنے کی کوشش کریں گے اس امید خیر کے ساتھ ہا ہا ہا ہر مومن جو ہے پڑھ سکتے ہیں ہاں جی لیکن نے بہتر والی پہلو بین فرمایا ہے یعنی اگر کوئی دوسرا عام عوام بھی پڑھ لیں تو اس کے لیے کوئی گناہ ایسا نہیں جو بھی پڑھے گا اس کے ثواب اور حاجل ہے لہذا اس کے معنی اور مفہوم کو درک کر کے پڑھیں گے ہاں جی اس کے مطابق خود کو اترنے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی نور نور ہوگا تو یہ دعا جو ہے دعا کا مختصر ترجمہ یہ ہے بسم اللہ صرح ہنجن نیت کے آپ نے طویل احرام پڑھ لیا الحم شروع شروع کرنے سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھنا ہے پھر یہ دعا ختم ہونے کے فورن بعد آؤز باللہ پڑھنا ہے پھر بسم اللہ پڑھ کے علام شریف شروع کرنے ترتیب اس طرح ہنجے آؤزب اللہ پہلے پر نہیں پڑھنا نیت کیا نیت کر کے طویل احرام پڑھ لے اللہ اکبر اب اب نماز میں داخل ہو گیا پھر یہ دعا پڑھنا ہے اس دعا کو بھی چپکے سے پڑھنا ہے پھر باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے وہ بھی چپکے سے پڑھنا ہے ہاں جی اور پھر علم شریف شروع کرنا ہے پہلے یہ دعا پڑھنے اعوذ باللہ اور بسم اللہ عبصم اللہ پڑھنے سے پہلے نیت کے بعد طویل احرام کر کے پڑھنے کے فوراً بعد یہ دعا پڑھنا ہے یا سبحان کا الرحمہ پڑے تو دعا کے مختصر تجمہ ہے اللہ کے حضور میں بندے مومن نے ہاں پوری توجہ کے ساتھ دس میں دعا ہے کہتے ان اللہ بے شک میں نے انی بے شک میں نے خرید ان بے شک میں میں نے وجہ تو ہاں میں نے کہا ہے وجہ تو وجہ یو وجہ روح کرنا مورنا ہاں کسی کی طرف جو جانب بڑھنا تو اگر اللہ انی بے شک میں نے وجہ تو رخ کیا ہے میں نے اپنا رخ کیا ہے ہاں جی کس کی طرف کس چیز کو وشیا یعنی میں نے فرایا ہے ہاں جی وشیا میرے چہرے کو اللہ میں نے میرے چہرے کو مراد یہاں پوری ذات کے یہاں چہرے میں نے صرف دو پسواً صرف چاہری چہرے کو اللہ کی طرف غربنی ہے چونکہ وش کی منع کا لاب نے پل و لیے ذات کے معنی بھی ہے ذات اپنی پوری وجود کے معنی میں تو اللہ سم یہ کہ اے اللہ جس طرح میں نماز کے لیے کھڑا ہو کر قبلے کی طرف اپنے چہرے کو کر چکا ہوں پوری وجود کے ساتھ اے اللہ میں نے تیرے طرف رخ کر لیا دل و تما اور پوری وجود کے ساتھ میں تیرے طرف رخ کر چکا ہوں تیرے طرف متوجہ ہو چکا ہوں انی وجہ تو وجہ. میں نے اپنے رخ کو پھیر دیا ہے ہاں اپنے رخ کو کس کی طرف للہج اس ذات پاک کی طرف جس نے فتح السماوات ولاد فتح کے معنی پیدا کرنا خلق کرنے کے معنی میں ہاں فطرہ جو ہے خلق کرنے کے معنی میں فتح یا فترو یافتر دونوں پیدا کرنا اس معنی میں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں فرماتے میں نے رخ کیا میں نے اپنے چہرے کو پھیلایا رخ کیا اس ذات کی جانب لل لج ذات کی جانب جس نے فتحر سماواتی جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو سات آسمان جس طرح قرآنِ پاگلے ہیں سات آسمانوں کو جس ذات نے پیدا کیا والارض اور زمین کو پیدا کیا ہاں جی اللہ میں نے اپنے رخ پھیلایا کیسے پھیلایا حنیفاً مسلمہ حنیفاً مسلمہ اسی وجہ سے مربوط ہے حنیف کا معنی لغت میں یہ لکھا ہے مستقیم سیدہ غلط راہ سے ہٹ کر سیدھی راہ پر آنے والا یہ حنیف کا معنی ہے اور مسلمان کے معنی کیا ہیں مسلمان متی اور ملکات فرما دار ہونا اور اسلم اللہ اپنے معاملہ اللہ کے حوالے بس سپورٹ کرنا تو حنیف ان مسلمان کیا ہوا تو یہ ان وجہ تو و, و شیس میں نے اپنا رخ پھیرایا ہاں جی، اس اللہ کے طرف جس نے زمین اور آسمان کو حلق پیغمایا اس حال میں میں نے اس زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے رب کی طرف اپنے رخ پھیلایا کہ درحال کے میں حنیف اور مسلم ہوں حنیف یعنی درحال کے مئ نے اپنی آپ کو ہر قسم کے ٹیڑھے راستوں سے خود کو بچا کر خود کو سیدھے راستے پر ہاں جی اور آ کر میں نے اللہ کی طرف رخ کیا ہے اور مسلماً یعنی اللہ تعالیٰ کے حل حکم کے متی اور فرمن بردار ہو کر میں نے اللہ کی طرف رخ کیا ہے۔ یعنی ہر قسم کے حنیف یعنی ہر قسم کے انحراف سے بچ کر اور اللہ تعالیٰ کا سراپا تسلیم محض ہو کر متی اور فرمن بردار محض ہو کر میں نے اللہ کی طرف رخ کیا ہے یہ معنی ہے عبارت کا یعنی ہر قسم کی ذہنی فکری اعتقادی انہرافات سے میں نے اپنے رخ کو پھیلا کر ان سب سے خود کو ہٹا کر صرف میں نے اپنی پوری توجہ پوری دل و دماغ میں نے اس ذات کی طرف کیا ہے جس نے فتح سماوات والا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وامہ آنا اور نہیں ہوں میں من المشرقین شرک کرنے والوں میں سے میں نہیں ہوں شرک جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں اور خدا کی خدائی میں کسی کو شریک کرنا اللہ کے برابر اس کا آنند کسی اور شر کو بھی قرار دینا اس کو شرک کہا جاتا ہے پھر شرک کی دو قسمیں ایک شرک عظیم وہ کیا ہے جہاں لغات کی لغات کتاب میں لکھا ہے وہ اس بات تو شریک ان لہٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک شریک اللہ کے برابر کسی اور کو خدا کے نا نواز یہ شرک عظیم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں جی کہ یہ آزم کفر ہے جو اللہ عرب کہتے ہیں اشرقہ فلان الب اللہ کو فلاں نے اللہ کے ساتھ شریک قرار دیا آزم و ظالک اعظ یہ سب سے بڑا قہر ہے جس قہر کے بارے میں اسی شرکِ جلی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یا وفر ویوشر غفی و یا فرمادون ظالق اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو باش جے گا لیکن شرک کو ہرگز نہیں باشے گا تو یہ شرک جلی ہے اور ایک شرک حفیق بولتے ہیں شرک صاحیر کہا شرک حفیق کیا ہیں یہاں لکھے واہ و مراعات و غیر اللّہ ہی. ہاں جی ماہو فی بازل مور واہ ریا و نفاق دوسرا کیا ہے اللہ کے ساتھ اور موجودات کو بھی اور اللہ کے غیر کو بھی اللہ کے بات چیزوں میں شریک سمجھے ہاں اس کا بھی آپ مد نظر رکھیں جیسے آپ نماز پڑھیں اللہ کے لئے پڑھیں ساتھ ساتھ ذہن میں یہ بھی رکھا ہو کہ لوگ مجھے نماز ہی سمجھیں صدقہ دے رہے اللہ کے نزاخ کو بھی ذہن میں رکھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ ذہن میں رکھے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھے صدقہ دینے والا دن کی خدمت کرنے والا سمجھے یہ باتیں ساتھ ساتھ ذہن میں ریس کو شرک خفی کہا ہے ہاں جی شرک خفیقہ کا جیسے ریا اور نفاق وغیرہ کو کہ آپ جو ہے اللہ کو بھی ساتھ دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی خوش کرنا آپ کے مد نظر ہے ہاں جی لوگوں میں اپنے آپ کو اچھا دکھانا مد نظر ہے لوگوں کو خوش کرنا بھی مد نظر یہ شرک خفی ہے اور یہ بھی جو ہے ہاں اس بہت خطرناک چیز ہے یہ بڑھتے بڑھتے جائیں گے تو خدا نہ شرک جالے کی طرف نہ جائے تو یہاں اس کی نفی کریں وہ من مین اور میں ہرگس شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں پھر انسان اپنے آپ سے خطاب ہو کے اسے اللہ نے اللہ کے نبی سے کہا ہاں جی کل میرے حبیب آپ کہہ دو ان سلاد بے شک نماز و نسخ کی میرے عبادتیں نسخ کو دو معنی قربانی کے معنی میں خاص معنی ہے اور مطلق عبادت کے معنی میں تو انصلا بے شک میری نماز بے شک میری عبادتیں یا میرے قربانی ہاں جی وہ مہیا یا مہیا مدرمی ہے میرا جینا میری زندگی و مماطی میرا مرنا میری موت سب للہ اس اللہ کے لئے ہیں جو کہ رب العالمین نے جی تمام کائنات کا رب ہے مالک ہے پالنے والا ہے سردار ہے سب کچھ وہی اللہ ہیں ہاں یہ تربیت کرنے والا رب یہ سارے معنی ہے عالمین جو ہے ضوی العقول انسان فرشتے چنات ان تمام طوی العقول موجدات کو عالمین کہتے ہیں اور عالم اللہ کے شوہر تمام شو اللہ کو عالم بولتے ہیں عربی لغات کے حوالے سے تو فرماتے ہیں کہ اے اللہ میری نماز میرے عبادتیں میرا جینا و ماہیا یا و میرا مرنا سب لہٰ اس اللہ کے لئے جو رب العالمین جو عالمین کا رب ہے لا شریک لگ اس ذات کا کوئی شریک نہیں ابیزالیہ کا امید تو اور آخر فرماتے ہیں اور مجھے ربیض علی اسی چیز کے اقرار کا یعنی کس چیز کے اقرار کا اس چیز اقرار کا کہ میرا میرے نواز میری, میری عبادتیں میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے اس کا کوئی شرع نے اسی حقیقت کے اقرار کا خبر کا امید تو مجھ محمد کو حکم کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وانا اول المسلمین اور میں محمد سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کے حکم پہ لبے کہنے والا اللہ تعالیٰ کا موتی اور فرمند بردار ہونے والا ہستی ہوں اول المسرماتے آپ, آپ کے اپنے حدیث مبارک ہے اولماخلا اللہ نور سب سے پہلے موجود جو اللہ نے خلا وہ مجھ محمد کی نور ہے اور پھر علیہ السلام کو اور مجھ اور علی دونوں کو ایک ہی نور سے خلا فرمایا تو یقیناً آپ اول مخلوح ہے تو اول اللہ تعالیٰ کے حکم سب سے پہلے لبے کہنے والے ہسوی آپ ہی کے ذات ہے تو یہ آنا ابرک النصلاطی سے لے کر اولو المسمۃ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا تھا کہ آپ اس طرح کہو ہو اور یقیناً اس کو اس آیت کو قرآنی دعا ہے کہ اللہ کا حکم اس طرح اقرار کرو پیارے نبی اسی جس کو عمل کر کے دکھایا اپنی سب کچھ اسلام کے لئے قربان کر دیا ہاں جی اپنی اپنے جینا مرنا سب کچھ اور آپ کے بعد اگر حقیقی معنی میں دیکھا جائے اس ان وضحتوں والی دعا کا عملی تفسیر جو اس کو عمل کر کے دکھانے والا چارجم عاسومین علیہ السلام گرامین اس کے بعد یہ واد اول احمد محمد سے، با صیف اپنے اپنی ایمانی قوت کے مطابق ورنہ حقیقت میں دعا کے معنی مفہوم بل اترنے ترنے والا کہ وہ سچ مجھ زندگی میں کر کے لکھا عبادت صرف اللہ کے لو قربانیاں ہاں جی نماز صرف اللہ کے لو اس کے دعوے تو بہت ہے لیکن میرا جینا میرا مرنا سب پر اللہ رب العالمین یہ بہت مشکل ہے ہم جیتے ہیں اپنے لیے مرتے ہیں اپنے لیے ہاں جی ہمارا بھی حیات اللہ کے لکھا ہے اپنی زندگی کے لیے یہاں فرماتے ہیں میرا جینا میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے اس کی رضا میں صرف ہونا ہے اور اس کا کوئی شری نہیں اور یہ فرماتے ہیں اور مجھے اسی حقیقت کے اقرار کا اور بزا امید تو اسی حقیقی کے اغرار کا مجھ محمد حکم کیا گیا وہ نا اب اور اس حقیقت کا سب سے پہلے تسلیم کرنے والا اللہ خیال حکم پہ سب سے پہلے لبے کہنے والا میں ہی ہوں لہذا جن یہ دعا کے ہی بامانہ پرمانہ ہے امید ہم سب اس کو خلوص سے پڑھیں